أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس میں ہمارا سبق جاری ہے سورہ انفال کی آیت نمبر انتیس میں اللہ جل جلال یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اگر تم لوگ اللہ سے ڈرو گے اللہ سے تقوا کرو گے تو اللہ تعالی تمہیں فرقان عطا فرمائیں گے فرقان کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد کرے گا اور آپ کی حفاظت فرمائے گا فرقان کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ایسی ہوشیاری ایسی عقل اور ایسی فراست ایمانی آتا فرمائے گا کہ آپ سچ اور جھوٹ کو خود بخود سمجھ لیں گے آپ کو سفید اور کالا خود بخود معلوم ہو جائے گا آج کے سبق میں انشاءاللہ اللہ ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ تقوا کیا چیز ہے ویسے تو ہر کوئی کہتا ہے کہ تقوا کرو تقوا کرو اور ہر کسی کو یہ دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا متقی ہوں تو تقویٰ ہے کیا چیز علماء کرام فرماتے ہیں کہ تقویٰ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی شخص کانٹوں سے بھری ہوئی جھاڑیوں میں سے گزر رہا ہو کانٹوں سے بھرا ہوا ایک جنگل ہے اس میں سے گزر رہا ہو اور اس شخص نے اپنے کپڑوں کو اس طرح سمیٹا ہوا ہو کہ کوئی بھی کانٹا اس کے نہ تو کپڑوں کو لگتا ہے اور نہ ہی اس کے جسم کو چھپتا ہے اسے تقوی کہتے ہیں ہر طرف سے گناہوں کے ہر طرف سے معصیت ہر طرف سے منقرات اور گندگی وغیرہ کرنے کے امکانات ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مکمل سمیٹ کر وہاں سے گزر جاتا ہے اور اس طرح گزرتا ہے کہ کوئی بھی کانٹا اس کو نہیں لگتا کوئی بھی کانٹا اسے نہیں چھپتا اسے تقواہ کہتے ہیں ایک اور عالم نے تقوا کی تعریف یوں کی ہے اتخوا ان لا کا مولا کا حیث و تقوا یہ ہے کہ تجھے تیرا رب ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں جانے سے تجھے منع کیا ہے کیا مطلب ہے اتکوا ان لا کا مولا حیث کا یاد بھی کر لینا چاہیے آسان سا جملہ ہے اور خوبصورت جملہ ہے کہ تقوا یہ کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ نہ پائے جہاں جانے سے تمہیں منع کیا ہے تمہیں منع کیا ہے کہ حرام مت کھاؤ تو وہاں اللہ تعالیٰ تمہیں نہ دیکھے تمہیں منع کیا ہے کہ نامحرم عورتوں کو مت دیکھو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی حالت میں نہ پائے کہ تم نامحرم عورتوں کو دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ غیبت مت کرو جھوٹ مت بولو غلط باتیں مت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی حالت میں نہ پائے اسے تقوا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو لوگ تقوا کرتے ہیں انہیں دنیا و آخرت میں فائدے حاصل ہوتے ہیں ایک فائدہ نہیں بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں آپ تاجروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ اتوار بازار میں یہ چیز کتنے میں بکے گی تو کوئی کہتا ہے کہ بیس ہزار میں بکے گی پیر بازار میں کتنے میں بکے گی تو اکیس ہزار میں بکے گی تو پیر بازار میں ہمیں جانا چاہیے زیادہ سے زیادہ فائدوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے لیے دنیا کا تاجر کوشش کرتا ہے نا اسی طرح جو اللہ کے نیک بندے ہیں اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فائدوں کا اعلان کیا ہے یہ تو یقینی بات ہے کہ تمام فوائد اور تمام منافع ان کا تذکرہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن چند ایک فائدوں کا ذکر میں آج کے مختصر سبق میں کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ صورت الطلاق قرآن کریم کی مختصر سی صورت ہے اٹھائیسویں پارے کی صورت ہے خدشہ اللہ والے پارے میں یہ صورت آتی ہے اس میں اللہ جل جلالہ نے تقویٰ کے عجیب عجیب فائدے بیان کیے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں جیل سے نکلنے کا راستہ ہو کسی مصیبت سے نجات کا راستہ ہو کسی گناہ سے بچنے کا طریقہ ہو اگر اللہ سے آپ ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستہ بنا دیں گے اگر آپ اللہ سے ڈریں گے اللہ سے تقواہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مان کر چلیں گے تو اللہ تعالی راستہ بنا دے گا یہ ایک فائدہ ہوا وکمن ص اللہ اور تکوا کرنے والے کو اللہ تعالی ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا آپ پریشان ہیں کہ آٹا کہاں سے ملے گا چینی کہاں سے ملے گی بیٹا یا بیٹی کیسے ملے گی شادی کیسے ہوگی یہ سب رزق ہے آپ حیران ہیں کہ یہ سب کام کیسے ہوں گے اور خصوصی طور پر جو ہم لوگ ہیں یہ مجاہدین مہاجرین جن کی نہ کوئی نوکری ہے نہ کوئی باقاعدہ تنخواہ ہے اور ماشاء اللہ کل بھی بات کر رہا تھا میں بڑوں سے تو میں نے کہا میرے بچے زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں کون سا مہاجر ایسا ہے جس کے بچے کم ہیں ہر ایک کے گھر میں سات ساتھ آٹھ آٹھ بچے ہوتے ہیں کوئی تنخواہ ہماری نہیں ہے کوئی نوکریاں ہم نہیں کرتے کہاں سے آئے گا یہ سب کچھ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ تقویٰ کریں گے تو میں دوں گا اور ایسی جگہوں سے دوں گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا دیکھیں پاکستانی فوج کے بارے میں پوری دنیا کو یہ گمان تھا کہ یہ ایک مسلمان فوج ہے یہ اسلام کی پاسبان ہے یہ اسلام کی خادم ہے لیکن جب امریکہ نے عمارت اسلامیہ پر حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو موڑ دیا اور پاکستان میں مجاہدین پیدا ہو گئے اللہ تعالی نے ان فوجیوں کی گاڑیوں کو ان کی کوٹھیوں کو ان کے مال و دولت کو مجاہدین کے لیے غنیمت بنا دیا کیا کبھی بھی کسی مسلمان کے دل میں یا کسی مجاہد کے دل میں یہ خیال بھی پیدا ہوا تھا کہ پاکستان کی فوج سے بھی ہم غنیمت حاصل کریں گے یہ تو مسلمانوں کی فوج ہے بظاہر یہ تو ایک مسلمان ملک کی فوج ہے بظاہر یہ تو مسلمان عوام کے پیسے کھا کھا کر موٹی ہو رہی ہے یہ فوج تو اس کی گاڑیاں اس کا اسلحہ غنیمت بنے گا یہ تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو موڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا یہ امریکیوں کی غلامی میں چلے گئے یہ کافروں کے دوست بن گئے امریکیوں نے ان کی امداد کی امریکیوں نے ان کو اسلحہ دیا ان کو مال و دولت دی ان کو بڑے بڑے ٹینک دیے وغیرہ وغیرہ مجاہدین نے ان پر حملے شروع کیے اور انہوں نے مجاہدین سے جنگیں شروع کی اتنا کچھ غنیمت مجاہدین کو ان سے ملتا ہے کہ ہزاروں مجاہدین اس مال غنیمت کو کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں الحمد یہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالی کسی قوم کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے اور ان کی مال و دولت کو مجاہدین کے لیے مال غنیمت بنا دیتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ کسی نے سوچی تک نہیں تھی کہ پاکستانی فوج سے ہم کسی دن غنیمت لیں گے نہیں ہم تو میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں جب پاکستانی فوج ہمارے سامنے سے گزرتی تھی تو ہم سب کے سب قطار میں کھڑے ہو جاتے تھے اور سب سلام کرتے تھے اتنی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں لیکن جب امریکہ نے حملہ کیا عمارت اسلامی افغانستان پر تو یہی وہ فوج تھی جس نے سب سے زیادہ امریکہ کی مدد کی تقریباً اٹھاون ہزار اٹھاون ہزار جو ہے آدھے لاکھ سے زیادہ ہے تقریباً اٹھاون ہزار مرتبہ امریکہ کے تیارے یا امریکہ کے حکم سے پاکستانی اور دوسرے ملکوں کے تیارے پاکستانی سرزمین سے اڑے ہیں ان تیاروں نے افغانستان پر بمباری